اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم گناہوں کو دیکھیں گناہ جو ہوتے ہیں اگر اس کی فہرست تیار کریں جیسے کہ علامہ زہابی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے القبائل اس کے اندر انہوں نے کچھ گناہ گنوائے ہیں جس میں تو قومش قبائل بڑے کبیرہ گناہوں کو ستر ایک گناہ انہوں نے گنوائے اگر وہ الکبائل کتاب کا مطالعے اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ یقینی کریں گے ایسے پینتیس سے چالیس گناہ ہیں جو صرف زبان سے ہی ہوتے ہیں جو قبائل میں آتے ہیں صرف انسان زبان سے کرتا ہے کبیلا گناہوں کی اگر فہرست ہم لے لیں تو اس میں سے اکثر گنا جو ہم کرتے ہیں کبیرہ ان میں زبان سے ہوتے ہیں ہو وہ گنا اکثر گنا جو کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں اور باقی جو گنا ہوتے ہیں جو کبیرہ ہے جو زبان سے نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں زبان مددگار رہتی ہے اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر کبیلا گناوں میں جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغلی کرنا الزام لگا دینا کسی کے خلاف کچھ کبائر ایسے, ایسے جو بچتے ہیں, اس میں زبان ہوتے ہیں. جھگڑا. جھگڑے کے اندر جو ہاتھ پر استعمال ہوتے لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے دن کے اندر لیکن ہسد کا اظہار کیسے ہوتا ہے ٹانڈ مار کر کے پھر آئی زبان تو آپ دیکھ رہے ہیں اکثر کبھی گنا بڑے گنا زبان سے گنا ہو نہیں پاتا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا منہ بند کر جھگڑتے وہ جھگڑا, جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں زبان پھر آ گئی دیکھیے تو اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ زبان سے ہوتے قبیلہ اور واقعی تمام میں زبان جو کہیں نہ مددگار ہوتی ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعدید کی صحیح مخاری کی روایت فرماتے ہیں جو شخص دو چیز کی گواہی دے دے کہ اے اللہ میں نے غلط کے معلوم خانہ تو میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں گارنٹر بن جاتا ہوں آپ لوگ بہت ساری باتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گارنٹر ضامین بناتے ہیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جو दो دو باتوں کی گارنٹی لے لے दे دے دے کہ میں نے ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کیا تو میں اس کے جنتی ہونے کا ضمانت لیتا ہوں گارنٹر سمجھتے نا لون لیتے وقت گارنٹر ہوتا ہے اگر یہ نہ دے سکے تو وہ جو گارنٹر ہے وہ اس کے بدلے میں چپرائیں گے یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فرمائے جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے دے ضمانت لے لے میں اس کی ضمانت لے لوں گا ضامین بن جاؤں گا جو شخص زبان کی گواہی دے دے کہ اللہ اس کا غلط استعمال نہیں کیا اور جو شخص شرمدا کی گواہی دے دے اللہ اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت کی دیکھیے ضمانت دو چیزوں کی کہا باقی اور بھی چیزیں لیکن دو کیوں کہا یہ دو چیزیں ہیں جس سے فتنہ اور فساد ساری دنیا میں مچا ہے نہیں زبان کی جو گواہی دے دے اور شردا کی تو میں گواہی دیتا ہوں فرما کہ میں جنت کا اس کے ضامین بنوں گا گارنٹر بنوں گا اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے زمان زبان کتنی ہے